بس عورتوں کے لیے پسندیدہ ہے مردوں کے لیے نا پسندیدہ <coughs> لباس جو ہے لباس جو ہے بہت اہم بات نہیں کروا چاہتا ہے کس کے دوران بات نہ کرو مجھے کے بات کر لینا لباس جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, نے اللہ علیہ وسلم ہمارے دین میں شریعت میں لباس کے لیے احکامات ہیں اور ان کے بھی حدود ہیں مردوں کے لیے لباس اگر اگرچہ صاف ستھرا ہو صحیح ہو قائدے کا ہو تو ٹھیک ہے اور مردوں کے لیے ضروری ہے کہ ٹکنے کھلے رہے جب چل رہے ہوں جب کھڑے بھی ہوں دونوں حالتوں میں اوپر سے آنے والے لباس سے اپنے کھلے دو مردوں کے ورنہ اس پر وعید ہے من من یہ صرف نماز کا حکم نہیں ہے جو بھی کپڑے پہنے ہوں اوپر سے نیچے جو آ رہا کپڑا جیسے کرتا ہو پاجامہ ہو پتلون ہو لنگی ہو صحیح و سنت نصف صاحب نصف پنڈی تک اونچا ہو اور اگر اتنا نہ ہو تو یہ ہو کہ نساخ سے ٹکنے کے درمیان کا حصہ تو اس زمانے میں یہ دائر درجہ ہے اس زمانے میں ہمارے حضرت نے فرمایا کہ اتنا ٹکنے سے اتنا اوپر رکھو کہ واضح طور پہ معلوم و ٹکنا کھلا ہوا ہے بس اتنا ٹھیک ہے کیونکہ اصل سننا تو یہی ہے نساخ لیکن اگر اتنے اوپر کرو گے تو آج کل کے دنیا دار لوگ بڑی مشکل سے زمین کی طرف آتے ہیں وہ دیکھ کر بھاگ جائیں گے کہ یہ اتنا زیادہ کھولنا پڑے گا ٹرکنا اس لیے اتنا اوپر رہے ٹرکنا اتنا کھلا رہے جتنا واضح پتا چلتا ہے دور سے ہی کہ اس کا ٹکنا کھلا ہوا ہے اور بھی لباس کی حدود ہے کہ ڈیلا ڈھالا لباس پسندیدہ ہے مناسب تک ڈیلا لباس ہو چست لباس کو شہید نے پسند نہیں کیا نہ عورتوں کے لیے نہ مردوں کے لیے اور ایسے ہی جو رنگین کا بتا دیا کہ شوق رنگ مردوں کو پہننا زیر نہیں دیتا اور عورتوں کے لیے ہے شوق رنگ اور اسی طرح یہ <coughs> سر سے پیر تک شریعت کے سانچے میں انسان ٹگا رہے کیونکہ معلوم نہیں کس وقت موت آ جائے گی کس وقت آنکھ بند ہو جائے گی اگر بری حالت میں موت آ گئی تو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جب اسی حالت میں اٹھایا جائے گا تو سوچ لو کہ غیر مسلموں کے نقل میں ہم جیسے جس لباس کو اپنے وضاح کرتے ہیں اگر خدا نخاستہ اسی حالت میں موت آ گئی تو غیر مسلموں کے تشبو میں پکڑا جائے گا اسی حالت اٹھایا جائے گا اس لیے ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھو کہ معلوم نہیں کب موت آ جائے کب اپنے اللہ کو دکھانا ہو تو ہم اس انے میں رہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل اگلیہ مبارک سے ہمارا گولیا ملتا جلتا ہو تاکہ اللہ تعالی ہم کو دیکھ کر خوش ہو کہ میرے نبی کے جیسے گلی میں آ جائے فائدہ فرماتے ہیں تیرے محبوب کی یا شباہ لے کے آیا ہوں حقیقت اس کو تو کرتی میں صورت لے کے رہا ہوں اصل شیر تو داڑھی کے اوپر خواہ صاحب نے فرمایا تھا کہ میں اپنی پکڑ کر اللہ سے کروں گا لیکن داڑھی کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ باقی سارا اولیا داڑی تو ایک مٹھی رکھ لی رنگ ہمارا مسلموں کی طرح ہو ان کے طور طریق پر ہو بلکہ پورا سب سے بہتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیا کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہد لے کے ہم اللہ تعالیٰ سے پھر اللہ آپ کو کوئی پیار آ جائے گا کہ میرے نبی کے دوری ہے اس کو میں کیسے دور میں ڈال دوں کیسے اس کو عذاب دے دوں اسے بخشش بخششی بخشش کی امید ہے اللہ تعالیٰ بخش نہیں ہے اور حدیث سے میں بھی ہے کہ مردوں کو عورتوں کے جیسے اولیا بنانا عورتوں کے جیسی شباج اختیار کرنا اسی میں یہ بھی ہے کہ ان کے جیسے لباس کے رنگ رنگتوں کی جیسی ہو سلانہ رنگ کے کپڑے پہننا یہ اس پر ہری سے پاک میں وحید ہے لانت ہے اور ایسے ہی عورتوں کو مردوں کی شباہ اختیار کرنا جیسے بال کا تروا لینا اور مردوں جیسے کپڑے پہننا چست کپڑے پہننا یا بہت زیادہ باریک کپڑے پہننا اس طرح سے کہ اس میں سے جسم نظر آئے یہ عورتوں کو زب نہیں دیتا اور اس پر وعید کی ہے اور ایک دفعہ حضرت اسمادن تبیب کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے سے پردے کے حکم سے پہلے کا واقعہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منہ پھیر لیا اور حکم کہ اور جو بھی جملہ حکم تو یاد نہیں باہر اتنا مسجد کا اظہار فرمایا تو باری کپڑا پہننا اور خاص طور سے لباس کے اندر نموز و نمائش کرنا نمود و نمائش کے لیے لباس پہننا جیسے آج کل دعوتوں میں شادیوں یہ سب کے لیے میرے کے لیے جو بات کر رہا ہوں سب کے لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں نشانہ بنایا بلکہ اگر کسی سے کسی میں کوئی کمزوری ہوتی ہے کچھ خیال اگر اس کی وجہ سے آ بھی جاتا ہے وہ سب کے نفے کے لیے ہوتا ہے اور کسی کی ترقی نہیں ہوتی اس میں حقیق سمجھ کے ہاں کوئی بات پیار نہیں کی جاتی سب کو اس سے نفع ہو جاتا ہے تو باریک کپڑے پہننا اور نمود و نمائش خاص طور سے آج کل شادی بیاہ میں اور دیگر تقریبات میں اس کے اندر بہت زیادہ انہمات ہونے لگ ہے اور اس پر خرچ بھی بہت زیادہ ہونے لگا ہے تو یہ اسراف پیر اور نمائش میں استقبالینی تکبر کا اندیش ہے اور فخر اور نمائش کا جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے تکبر اللہ پسند نہیں ہے تو یہ چیزیں بہت ہی جو ہے اہم ہیں لباس کا شعبہ یہ بہت اہم ہے عورتوں کو بھی چاہیے کہ ڈیلا ڈھالا اس طرح مردوں کے لیے ڈیلا ڈالا لباس پسندیدہ ہے ایسے ہی عورتوں عورتوں کے لیے بھی ڈھیلا لباس پسندیدہ ہے اور باریک لباس نہ ہو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باریک کپڑا حضرت رضی اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمایا اور فرمایا کہ اس کے دو ٹکڑے کر لینا ایک ایک ٹکڑا جو ہے اپنی بیوی کو دینا اور ایک جو ہے وہ اس کی اپنی اوڑنی بنا لینا مگر اس پر نصیحت فرمائی ہو کپڑا باریک تھا فرمایا کہ اس کے نیچے ایک موٹا کپڑا جسے ہم استر کہتے ہیں وہ لگا دیں یہ نصیحت کر کے باریک کپڑا پہننے کی شرط یہ ہے کہ اس کے نیچے استر لگا ہو تو باریک کپڑا بھی پہن سکتے ہیں عورتیں لیکن ایسا باریک کپڑا جس سے جسے نظر آئے وہ پسندیدہ نہیں ہے اور عورتوں کے لیے ٹرفنے है ضروری ہے جیسے فیشن نکل آیا تھا معلومی ہے نہیں الحمد للہ اللہ کا بڑا فضل اور احسان ہے ہم سب پلد. کہ نظر جاتی ہی نہیں ہمیں معلوم نہیں کہ کی کیا فیشن چل رہا ہے سنا تھا کہ فیشن چلنے لگا تھا کہ ملہ کٹ شلوار کھلے ملہ کٹ نہیں ہے عورتوں کے لیے تو شیطان کٹ ہو گیا تو یہ عورتوں کو بھی ٹہنا ڈھاکے رہنا چاہیے اور سطر میں صرف جو وہ ہاتھ اور پاؤں کھلے رہ سکتے ہیں باقی عورت تو نانی چھپی ہوئی چیز کا ہے عورت, کے عورت عربی لفظ ہے عورت معنی یہی ہے چھپے ہوئے چھپی ہوئی چیز تو اور پرانے پاک میں حکم بھی ہے وہ قلفی ہوئی اپنے گھروں میں قرار سے رہے اور ان کو یہ گھر کی برائے سلطنت ہوتی ہے ایک مملکت ہوتی ہے ان کو ملکہ بنایا جاتا ہے گھر میں گھر میں بہمرانی حاصل ہوتی ہے حضرت تھان رحمت اللہ علیہ نے کس قدر ایسے ہیں کیے پڑکے بہت حیرت ہوتی ہے اتنے بڑے سفر تھے جب جلدی زمانہ تھے لیکن اپنی بیویوں کے کی کیسے حقوق ادا فرماتے تھے غلط یہ کہ فرمائے کہ ان کی یہ سلطنت ہوتی ہے مملکت ہوتی ہے لیکن آج عورت اپنی مملکت کو چھوڑ کے بازاروں پھرتی ہے اور بے پردہ بھی پھرتی ہیں اور اپنے آپ کو جو بے عزت اور رسوا کرتی ہیں خدا کی ذہانت اور مذہب کے سائے میں رہتی ہے وہ عورت یا وہ مرد جو اپنے کو دکھانے کے لیے باہر نکلے ان چیزوں کو بہت اہمیت سے سن بات سن رہے ہوں سمجھ میں آ رہی بات ہاں لباس بھی ہے سب کے لیے ہے سب بچوں کو کہتا ہوں کہ اپنے لباس اور اپنے وضاح کو اللہ جیسا لباس اور خوف کرو کہ ایک دن ہمیں دنیا سے جانا ہے اور عقل بھی کرو ہم بھی اور آپ بھی میں بھی ہوں اس میں شامل ہم عقل کریں کہ عقل سے کام لیں کہ ہمیں دنیا میں تھوڑے دن رہنا ہے اور اس کے بعد الفنے اللہ کو منہ دکھانا ہے تو عقل سے سوچو کہ کامیاب کون ہوگا اس سے تو کوئی انکار کوئی کافر بھی نہیں کر سکتا کہ ایک دنیا سے جانا ایک دن اور اس سے بھی کوئی کافر بھی انکار نہیں کر سکتا کہ کبھی لوٹ کے بھی واپس نہیں آنا ہے اس سے بھی کوئی کافر انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا سے کوئی چیز لے کے جانا ہے کوئی چیز نہیں لے کر جائے گا انسان صرف اپنے کے کافر بھی انکار نہیں کر سکتے تو جب ایک ہمیں دنیا سے جانا ہی ہے اور کبھی واپس نہیں آنا ہے اور پھر ہمیشہ ہمارا بتا جو آ کے رکھتا ہے وہاں رہنا ہے تو کیوں نہ ہم وہاں کی محنت کریں اور جو بیوقوف لوگ ہیں جو نالکی کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں اور غیر مسلموں کے طریقے اور غیر مسلموں کا گلیا بنا رہے ہیں تم عقل سے سوچو کہ وہ بیوقوف یا عقل مند اتنی بڑی طاقت اللہ کی ذات کو ناراض کرنا کون عقل عقلمندی کی بات ہے اور ایک بے وقوفی کی بات ہے اس لیے اپنے آپ کو بالکل اللہ والا بنا کے رکھو اور دوستی بھی ان لوگوں سے رکھو جو اللہ والے لوگوں سے جوڑتے رہتے ہیں نیک صحبتوں میں رہتے ہیں نمازی ہی ہیں اور پریز کاریں گناہ نہیں کرتے دوستی بھی انہیں لوگوں سے رکھو اگر ایسے لوگوں سے دوستی رکھو گے خیال رکھیں گے ہم جی وہ گناہ بھی کرتے ہیں تو ان کے اثرات ہمارے اوپر آ جاتے ہیں ظلم ہمارے دل میں آ جائے گی حتیٰ حد رحمت فرماتے تھے کہ اگر انگریزی بھی پڑھنی ہو تو کسی دیندار سے پڑھو اگر انگریزی بھی پڑھنی ہو دیندار آدمی کی دینداری کا اثر آتا ہے اس میں نقصان نہیں اور اگر دین پڑا دنیا دار سے اس میں دنیا دار سے دین بھی مت پڑو یہ گناہوں کے جو ظلم دل میں ہوتی ہے صحبت کا یہی تو, یہی تو اثر ہے نیک صوبت کا نیک اثر صوبت کا برا اثر صوبت اسی کو کہتے ہیں پرانے بات میں جو ہے اللہ تعالی نے احشاس فرمایا حضرت فرما ہیں میں رہنے کا فکر ہے تقریر اور بیان کا تو کوئی ذکر نہیں ہے تو کیا مطلب نیک صحبت میں رہنا ہی جو ہے جسے چراغ سے چراغ ملتا ہے روشنی بڑھ جاتی ہے نیک صحبت میں رہیں گے ایمان کی روشنی بڑھتی رہے گی چاہے کوئی تقریر ہو بھی نہیں ہو چاہے ہنسی مزاحی ہو لیکن دینداروں میں ہنسی مزاح ہوگا تو ایمان بڑھتا ہے اور اگر دن بدین لوگوں میں اور گناہ گناہ کے آدھی لوگوں میں گناہ کے آدھی لوگوں میں اگر گناہ ہو جانا اور ہے گناہ کرتے رہنا اور اس کی عادت بنا لینا اور ہے جو لوگ گناہوں کی عادت بنا لیتے ہیں ان کے ساتھ رہنے سے ظلمت آئے گی. چاہے وہ کچھ تمہیں کہیں بھی, نہیں کہ بھی ظلمت آئے گی تو اس لیے دیکھ بھال کرو کہ جہاں جو ہے یہی بات سکھلائی جاتی ہے کہ دنیا شالے نام لاٹین ہے مولانا حنیف صاحب ہیں اور فرمائش کر کے حالانکہ ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ ویران ہو جاتا ہے لوگ تھک بھی جاتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پہلے پہلے, پہلے تو کوئی سوتا نظر آ تھا لیکن الحمد للہ حضرت حضرت میں نے مشید کی دعاوں پر صدقہ ہے کہ اب ایک آدمی بند نہیں دکھائی ایک آدمی کے <تصفح> وہ یہاں بھی ہے تو خیر وہ وہاں دیر کے بعد بھی وہ, بعد بھی وہ فرمائش کرتے ہیں کہ وہ شاعر زبردست ہے <تصفح> یہاں بھی پڑھ لیتا ہوں حضرت والا رحمت اللہ علیہ کو حضر میر صاحب رحمت اللہ علیہ نے منظوم کیا حضرت والے نے شاہ پور کہ جس جہاں سے اصل اشعار میں جلائی ہوا تھا وہ ایک مصرے کا حضرت نے اضافہ کر دیا اور اس کو جمع کر دیا گیا جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا ایسی دنیا سے کیا جی لگانا اس کو حضرت صاحب نے منظوم شکل میں بنا لیا جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا, جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا یہ ہے زمانہ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 اور ہی لوٹ کر پھر نہانا یہ ہے ارشاد فتبے زمانہ یہ ہے ارشاد فت بے زمانہ ایسی دنیا سے کیا جی لگانا ایسی دنیا سے کیا جی لگانا ایسی دنیا سے کیا جی لگانا بس عقل منگ رہی ہے حقیقت کو سمجھ لے کہ یہاں ہمیشہ رہنا نہیں یہاں کی تکلیف تکلیف نہیں یہاں کی خوشی یہاں کی خوشی نہیں ہے بلکہ حقیقی آخرت کی خوشی ہے جو پائیدار بھی ہے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے تھوڑے دن جو تکلیف اٹھا لے گا جیسا کہ سے پاک ہے کہ کو شہوات نے ٹھانپ رکھا ہے شہوات کے نیل یعنی حرام چاہے وہ نظر بازی ہو چاہے وہ گناہوں کے کھیل ہوں چاہے فلمیں ہوں ننگی چاہے کچھ بھی ہو یہ سب چیزیں ان چیزوں نے دو دفعہ کو ڈھانک رکھا ہے جو اس پردے کو پاڑے گا دو تف پہ پہنچ جائے گا اور جنت کو اللہ تعالیٰ نے سختیوں سے اور مجادات سے ڈھانک رکھا ہے جو سختیاں اور مجاہدات دنیا میں برداشت کر لے گا حالانکہ تکلیف تکلیف ہی نہیں ہوتی شروع شروع میں تکلیف ہوتی ہے پھر جب وہ اللہ اللہ کرنے اس کے قلب کو ایسا مزہ آتا ہے کہ کیا گناہگار کی زندگی ہوگی حضرت فرما دیتے کہ اف کتنا ہے تاریخ گناہگار کا عالم اف کتنا ہے تاریخ گناہگار کا عالم انواز سے معمول ہے ابران کا عالم نیک لوگ ہر وقت سکون میں رہتے ہیں خوشی میں رہتے ہیں ان پر اللہ تعالی کے بے اندازہ الطاف و کرم اور بے انداز بوسے ان کے بالکل نصیب ہوتے ہیں حضرت فرما دیتے سب گو سا رسی اگل بے نا دیدی دس گو سارسی منچ گویم روزی اپنے اللہ کالا اپنا گھر تعالیٰ تو جسم سے پاک ہیں لیکن قلب کو اور ہم ہم دیکھے گئے لوگوں سے ایسا پیار عطا فرماتے ہیں کہ روح میں کیا بتاؤں کہ روح کو کیا لذت ملتی ہے جو یہ کر کے دیکھ لے کوئی اور دیکھ کہ جس کو چاہے ایک مہینہ کسی بادشاہ کے پاس رہ لے اور ایک مہینہ یہ ان لوگوں کے پاس جو اے اے اے کیا لوگ ہوتے یہ کیا کہتے اس کو شو بزنس والے یہ جو نمائش ننگی, ننگی عورتوں کی نمائشیں کرتے رہتے جسم خروش قسم کے لوگ ان کے پاس بھی رہ کے دیکھ لو کہ بڑ بڑی شہرت کو پہنچے ہوئے وہ آدمی کہتے کیا, کیا ان کی قسمت ہے دیکھ لو کہ یہ جو تھا ہمارے جن جمشید یہ کس طرح اللہ تعالی نے ان کو توحفہ کی توحیع تھی آپ کچھ سوچو کہ وہ تو شہرت کی بلندیوں تھے پر تھے اور کروڑوں ڈالر کی ان کو سارا سال بک ہوتا تھا کروڑوں ڈالر اور انہوں نے ہر, ہر دولت کو لاد ماری کیا بات تھی یہ اگر اس نے خوشی تھی اگر اس نے دولت میں چین تھا شہرت میں چین تھا کیوں انہوں نے توبہ کی اسی میں رہتے کیا بات تھی اور وہ چھوڑ کر اس کو خوش بھی ہوئے یہ بھی نہیں کہ چھوڑ کے پچھتا جا بڑے بڑی آفروں کو انہوں نے چھوڑ دیا اور اس کے بعد ان کو دیکھو دین کے کام میں لگے اور اللہ نے ان کو عزت بھی دی اور اللہ نے ان کو مال بھی دیا جتنا دینا تھا لیکن پھر ان کا انجام سے بھی عرص حاصل کرو کیا ہے انجاب کیا ہوگا مال بھی کسی کام نہیں آیا مال بھی کسی کام نہیں آیا کوئی کام نہیں آتا اس لیے رخل مندی اسی میں ہے کہ دنیا کو حالانکہ جائز کاموں کو منع نہیں کیا جاتا وہ ہنسو بولو جہاں تک بس حرام کام نہ کرے گنا گناہ نہ کرے بس ہنسو بولو کھیلو کودو کھاؤ پیو جو چیز چاہو اور پہننے میں بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ جو چاہو پہنو لیکن اس میں اصراف نہ ہو دو چیز نہ ہو دکھاوا نہ ہو اور دوسرے ایک دکھاوے کی پہنے اور خرچ کر دیا جو جوڑا ایک ہزار میں بن سکتا ہے وہ تین تین چار چار ہزار پانچ پانچ ہزار کا جوڑا بن رہا ہے اس میں کڑھائی بھی ہو رہی ہے اس میں ڈیزائن بنائے جا رہے ہیں یہ سب نمود و نمائش ہے اچھا بڑھیا کپڑا پہننا منع نہیں ہے صاف ستھرا اچھا کپڑا پہنو اور مناسب جوڑے کی تعداد بھی پہننے میں بہت لگ جاتا ہے دونوں دلانے میں وہ چار چھ جوڑے رکھ لیا آٹھ جوڑے رکھ لیا ضرورت کے حساب سے تو بنن نہیں ہے لیکن ضرورت سے زیادہ کپڑے خریدنا اور چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو میں اپنے کو بھی کہتا ہوں اور جو ہے ضرورت سے زیادہ نمائش کے لیے نمائش تو ہے ہی نہیں جائے گا نمائش کے لیے پہننا تو جائز نہیں اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اپنی زندگی کو سوچ سمجھ کر ہم گزارے اور کھانا پینا بھی منع نہیں ہے کل منشی کا اور بس منفی کا کھاؤ بھی جو چاہو اور کپڑے بھی جو چاہو پہنو بس نمائش نہ ہو اس میں دکھاوے کی نظت پہنو اور ایسے کام نہ کرو جو دکھاوے میں آتے ہیں کیونکہ جب ایسے کام کیا جائے گا تو ممکن نہیں ہے کہ انسان کے دل میں دکھاوا نہ ہے کہ لوگ یہ کپڑے دیکھ کے مجھے اچھا سمجھیں تو کپڑوں سے تو عزت نہیں ہوتی ایسا مان جو سلام کرتا ہے کپڑے دیکھ کے وہ تمہارے کپڑوں کو سلام کر رہا ہے تم کو سلام نہیں کر رہا تمہاری دولت کو دیکھ کے جو سلام کر رہا ہے اور جو سلام کر رہا ہے مالدار کو وہ اس شخص کو سلام نہیں کر رہا دولت کو سلام کر رہا حقیقت اس کی یہ ہے ضرور ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس کے بعد لوگوں کے پاس مال تھا پہلے اور ان کے اس کے بعد کچھ حالات جیسے ہوں مال نہیں رہا تو لوگ ان کو دور دیکھ کے کٹ جاتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم سے پیسے है رہے پہلے سلام کر رہے ہیں میرے بڑے, بڑے اور پیسہ نہیں ہے تو ان سے دھوپ آ گئے تو یہ معلوم ہوا کہ پیسے کو سلام کرتے تھے فیصلہ سنا تھا معلوم یہ سچ ہے کہ ایک سب تھا اور وہ غریب تھا پھر اس کو اللہ نے مال دے دیا لوگ اس کو سلام کرنے لگ گئے جب لوگ سلام کرتے تھے تو اس طرح سے کہتا تھا کہہ گا اور کسی نے سن لیا اس نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے اس نے کہا بھائی میں جب مجھے پوچھتے بھی نہیں تھے اب مال آ تو لوگ سلام کر رہے ہیں تو میں یہ اپنے گھر میں جو تجوری ہے اس میں جا کے سب کا سلام اس کو کہہ دیتا ہوں کہ تیری تیری مجھے سے لوگ مجھے سلام کر رہے ہیں فلا فلا نے تجھے سلام کہا ہے تو یہ یہ ہے حقیقت کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا ان ناکرامکوں تو تمہاری عزت اس میں ہے کہ تم تقوا سے رہو کیونکہ طبعہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرنا چاہتے اسی لیے اللہ نے تبوہ فرض کر دیا تو طبقہ کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت اور دنیا میں بھی انعامات آخرت میں بھی انعامات تو ہنسو بولو کھاؤ بھی ازب رہنو بھی اچھا جہاں تک اللہ تعالیٰ دے لیکن گناہ سے بچو بس گناہ سے بچنا انتہائی ضروری ہے اور گناہ کرنے والا انتہائی بے وقوفی کو سودا کرتا ہے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ ورما ہے اور اپنے دین پر عمل کرنے میں ہرگز نہ شرمائے, ہاں شرمائے وہ جو گناہ کر رہا ہے حضرت سے اللہ روسی نے شرم کی حقیقت, حقیقت حیا کی یہ ہے شرم کی یہ ہے کہ ہمارا اللہ ہمیں جو ہے وہ نگنا کی حالت میں نا فرمانی کی حالت میں نہ دیکھے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم لباس ہے یہ شرم کے مقامات کو چھپانا اور باواقار لباس پہننا جمال والا لباس پہننا تو اگر ہم تنہائی میں ہوں تو ہم مختصر کھول سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوتا ہے کہ بے ضرورت کو نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بہت ساتھ ہے اللہ سے حیا کرو اور جو شخص تنہائی میں بھی کسی ضرورت کے ہی تحت اگرچہ وہ سطح کو کھولتا ہے تو اس وقت بھی فرشتے اس سے حیا کی وجہ سے الگ ہو جاتے ہیں پھر <متصف> جب وہ ضرورت پوری کر لیتا ہے اور شکل کو ٹھانپ لیتا ہے یہ پاک تو اس لیے لباس ہو وضافت ہو بول چال ہو گفتگو ہو کھیل کود ہو کھیل میں بھی اپنے آپ کو کھیل میں بھی تو آدمی مسلمانی رہنا چاہیے تو کھیل میں بھی ایسا کام نہ کرے جو اپنے اسلام کے خلاف ہو اسلام کے حدود کے سے باہر نکل جائیں اور سادگی میں جو ہے برکت ہی برکت ہے سادہ زندگی جو گزارتا ہے وہ راحت سے رہتا ہے آرام سے رہتا ہے اور جو بناوٹی زندگی گزارتا ہے ہر وقت اس کے سب میں درد رہتا ہے کیا پہنے کیا کرے فلاں جگہ جانا ہے کیا کرنا چاہیے یہ لینا وہ لینا یہ سب ایک ہم نے بھی رہے ہیں لڑے سے تعلق نہیں تھا جب ہم بھی شادی بیاہ میں چلے جاتے تھے اللہ کا شکر ہے جب سے جانا چھوڑا جانے چھوڑنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ کتنی پرسکوم زندگی ہے کتنی پرسکوم زندگی ہے اور نہ آئے دن دعوت نہ آ رہے ہیں آج فلاں کیا جانا ہے آج فلاں کے جانا ہے آج فلاں کے جانا اور جلدی بھی آ رہے ہیں اور مار دھاڑ کر کے آ رہے ہیں پھر جو کپڑے بھی بدلنے ہیں اور پھر جانا بھی ہے اور یہ بھی اور وہ بھی اور پھر یہ تحفے تعریف کا ایک سلسلہ ہمارے حضرت نے دیکھو الحمد للہ ہماری بیٹی کی شادی ہوئی تو الحمد اس پہ دعوت نامے پہ بھی لکھوا دیا کہ دعوت کے موقع پر تحفہ دینا ہے بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا تو وہی لوگوں کے اعتراض کرتے رہے سے اگر دیکھتے رہیں گے تو ہم پلی ایک کیڑ بنے رہیں گے بلی بنے رہیں گے شیر بند کیوں نہ نہیں ہے بس نہیں ہے نہیں ہم لوگوں نے بہت اعتراض کیا ہمارے خاندان میں ہم نے ہم کو گرمی سے بتا دیا کہ یہ دعوت کے موقع پر منع ہے آپ پہلے آ کے دے دیجیے اگر آپ کو شوق ہے موقع ہے تو اور نہیں تو بعد میں آ کے دے دیجیے گا ہم منا نہیں کریں گے تو چند لوگوں نے تو دیا اس کے بعد وہ باقی جو اعتراض بنے تھے وہ کوئی نہیں آئے ثابت ہوگی کتنی محبتانا ہوتا ہے پیمنٹ ہوتی ہے پیمنٹ کھلاتی ہے کہ کھانا کھایا ہے تو پیمنٹ بھی ہو جائے اور بالی برادریوں میں تو اچھی نام سے سنا ہے میں نے کہ کاؤنٹر بنا ہوا ہوتا ہے اس پہ باقاعدہ نام لکھا جاتا ہے کہ اس نے اتنے دی اتنے نے دی اس کی پیمنٹ اتنی آئی اس کی پیمنٹ اتنی آئی یہ سب جی حالت کی رسمیں ہیں اور جھگڑوں کے اس کی جو نتیجہ ہوتا ہے وہ جھگڑوں پہ منتج ہوتا ہے آخر کار جھگڑے پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اتنا دیا تھا اس نے اتنا کیوں دیا اسی طرح لین دین کے اندر جو رسومات میں یہ بات بالکل بدلا قسم کھا کر کہتا ہوں کسی کو نشانہ بنا کر نہیں کہا کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہم, ہم ہماری بات نہ بالکل عموم بالعموم ہی بات کر رہا ہوں ایسی کسی کا بلانا خاصتا نہ ہی قابل الحمد للہ نہ ہی کوئی نشانہ بنائے ایک موضوع اللہ نے دے دیا تو سب کو فائدہ ہو جائے مجھے بھی فائدہ ہو جائے تو یہ لین دین منگنیاں اور اس نے میں اور یہ توحے دہائے اور خوب لین دین اور یہ سب شادی نکاح کیا کی لے ایک عبادت ہے عبادت اس کو ہم نے کیا سے کیا بنا دیا کیا سے بنا دیا کہ مہینوں پہلے سے تیاری یہ ہر ایک کیا ہے کوئی ایک, ایک, ایک نہیں ہے ہر ایک یہ رواج پیدا ہو گیا ہے بس اور دوسرے یہ کہ خوب خرچہ اور پٹاخے اور آتش بازیاں اور عجیب عجیب کام جو ہوتے ہیں کہ وہ منہ دکھائی اور وہ جوتا چھپائی وہ فلانا اور ٹما کا سب سب خرافات ہیں سوائے اس میں وقت کے دیا کے اور ایک دوسرے کو تکلیف دینے کے اور ایک دوسرے سے ناراضگی مور لینا اور خدا سب سے بڑی ناراضگی خدا اور رسول کی ناراضگی صحابی حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے کپڑوں سا نشان ہے تو پوچھا کہ کیا تم نے نکاح کر لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح کر لیا تو آپ نے کوئی ناراضگی ایک تو چھوٹے سے مدی نے کی آبادی اس زمانے میں تھی تو کوئی ناراضگی نہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلایا نہیں تھا کوئی ناراضگی نہیں دیکھو اور پھر تو بھی دی ان کو نکال کے یہ ایسا کام ہوتا ہے اور اس کو ہم نے اتنا مشکل بنا دیا اور حضرت والا نے اللہ علیہ لا لیا بہت زیادہ روتے تھے اور ایک دفعہ تو حضرت والا نے بہت روتے ہوئے بیان بس بھی ہے ہمارے پاس کبھی سنوا بھی کہوں انشاءاللہ کہ شاء اس نے روتے ہوئے فرمایا تھا کہ جتنے وہاں کوئی شن کی بات ہے کہ جتنے لوگ ہیں سب وعدہ کریں کہ ہم ان رسومات کا بائک کریں گے اور قلعہ ہالوں میں جانے کا بائک کریں گے اور نکاح مسجد میں کریں گے سب سب نے وعدہ کیا تھا اور ہم نے بھی جب سنا ہم نے بھی دل میں الحمدللہ الحمد للہ عہد کر لیا تھا کہ ہم بھی کیونکہ دیکھو کتنی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, ہیں آخر لوگ یہاں تو سوچتے ہیں کہ لوگوں کی دل شکنی ہوگی کہ ہم نہیں جائیں گے تو کسی کا دل ٹوٹ جائے گا توبہ نہیں دیں گے تو دل ٹوٹ جائے گا یہ کام نہیں کریں گے تو دل ٹوٹ جائے گا اور یہ جن لوگوں کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ماں باپ جو ہے وہ ان کے دل پھٹے جا رہے ہیں سے اس باپ سے پوچھو جس کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے تو پھر پتا چلے گا اس کا بم اگر تمہیں ملے تو, تو پتا چلے کہ باپ کے دل پہ بیٹی بیٹھی, بیٹھی بھی ہوگا تو باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے تو ان لوگوں سے ہمدردی نہیں ہے بلکہ ان لوگوں سے ہمدردی ہے جو پہلے ہی شیطانی کاموں میں جو مشغول ہیں ان لوگوں سے کیوں ہمدردی نہیں ہوتی وہ لوگ کیوں یاد نہیں آتے ہمیں ان کی بیٹیاں بیٹھی ہیں صرف اس لیے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے اور لوگ جو ہے انہوں نے رواج بنا لیا ہے کیونکہ خاندان والے نہیں چھوڑتے اگر مال نہ لائے لڑکی تو ساس تانے دیتی ہے کئی دندے ان تانے دے رہے ہیں کہ خاندان والے تانے دے رہے ہیں کہ تم نے کہاں کہاں بیا دیا جیو اور ایسے ہی لڑکے کے پاس مال نہیں ہے تو اس کو تانے پڑے کہ کہاں کہاں اس کو بسا دیا تو یہ سب باتیں یہ لذاف اللہ تعالیٰ لذاف ہے شنا ہوتا ہے سیرت نہیں دیکھتے دیکھیں گے مار دیکھیں یا تو دیکھی جاتی ہلکی ہے, فلا فلا ہے تو سورتوں کے تو بتاتے رہتے ہیں کہ سورتوں کے کیا نقصان ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو حضرت نے فرمایا کہ وہ شخص بہت ہی حسین عورت لے کے آیا بیاہ کے اور جیسے ہی اس نے رات کو گنگٹ اٹھایا اس کا تو اس نے کہا یو آر ویری ویری بلڈیفول تو حق کا بکھا رہ گیا کہ سورت دیکھو کیسی اور سیرت کیسی تو سیرت دیکھنا چاہیے دین دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن باغ میں جگہ جگہ بادل فرمائے یا جا لکھوں فور کا تم تقوی اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ تم کو حق اور باطل میں فرمائیں گے اور میں کہ تم تخوا اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں میں آسانی پیدا فرمائیں گے اور میں تفلیہ مخرجا اللہ تمہیں مشکلات سے نجات دیں گے من یا ذخص اللہ اور تم کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے پیشان و کمان تمہیں رز دیں گے کتنے وعدے ہیں کے اوپر حالانکہ اگر اللہ تعالی طفاع اختیار کرنے پر، کرنے پر کوئی دنیا کا انعام نہ بھی دے تو بھی ہمیں, ہمیں اختیار کرنا ہی پڑتا لیکن یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ تفواع اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے انعامات کا وعدہ بھی فرما دیا روزی میں برکت کاموں میں آسانی مشکلات سے خروج اور عزت عزت بھی کرے تقوا جب اللہ کے اللہ کے نزدیک مکرم اور معذز ہوگا تو مفلوق میں ذلیل تھوڑی ہوگا مخلوق میں بھی اللہ اس کو عزت دیں گے تقوی کا راستہ سب سے بہترین راستہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کمالِ تقوی نصیب کروائے ہم سب کو اللہ والے اور ہمارے گھر والوں کو بھی اللہ والے اور اللہ تعالیٰ اپنے حکموں کے مطابق اور اپنی چاہت کے مطابق ہم کو بڑھا لے رہے اپنے احکامات پر سو فیصد عمل کی طور پہ نصیب کروائے سے سارے بچوں کا شار پڑے جلدی آپ ایک شراب شراب کہتے ہیں جیسے سڑک پہ جا رہے ہوں آج کل یہاں سہرا وہرا تو کوئی ہے نہیں بدلم کی سڑک ہو کوئی دوپہر کا وقت ہو گاڑی میں یا پیدل بھی جا رہے ہوں تو اس میں دیکھو کہ کچھ دور کے بعد اگر دور چمک رہی ہو تو سڑک پہ چ... سڑک چمک رہی ہوتی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پانی ہے لیکن آدمی جاتا ہے تو وہ بہت... اور دور معلوم ہوتا ہے وہاں اور دور چلا جاتا ہے دیکھتا ہے کہ یہاں پانی چمک کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ پانی حالانکہ پانی نہیں ہوتا شراب دھوکہ ہوتا ہے اس کو شراب کہتے ہیں صحراؤں میں اکثر یہ ہوتا تھا صحرا میں کوئی پھٹک جاتا تھا تو دھوپ میں اس کو ایسے معلوم ہوتا تھا کہ یہاں پانی ہے اور پیاسا ہے اور وہ اس کی طرف جاتا رہتا تھا اور راستہ بھی وہ بدل لیتا تھا پانی کی وجہ سے پھر منزل کسی پھٹک جاتا تھا تو پانی بھی اس کو نہ ملتا تھا وہیں رگڑ رگڑ کے مل جاتے تھے لوگ صحراؤں سرام دیکھیں مجاز ایک سراجینی یہ عورتوں نام ہے روتوں کا جو عشق ہے ان سے نظر بازی کرتا ان کو دیکھنا چاہے کسی بھی شکل میں ہو چاہے وہ نیٹ پر گندے پروگرام دیکھتا ہو چاہے موبائل پر ہو چاہے براہ راست عورتوں کو دیکھنا یہ سب ایک دھوکا ہے مگر حضرت والا رحمۃ اللہ اپنے کچھ کیفیات کو بیان فرما ہیں میرے شبا گپات مانی جوانی یعنی اصل اس میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب کسی کی بھی جوانی ہوتی ہے اس میں تفاضے سب کو آتے ہیں ہر قسم کے تقاضے سب کو آتے ہیں لیکن جو تقاضوں پر عمل نہیں کرتا اس کا دل جو ہے اس کا کیا آلم ہوتا ہے وہ فرما رہے ہیں میرے شباب کا میرے سباب کا اور دل کے کباب کاب یعنی سہاروں پر حل نہ کرنے سے دل کا کباب بن گیا جل بھوم گیا لیکن ایک دن حرام خواہش پر عمل نہیں کیا میرے شباب کا اور یہ بھی بتا دوں جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے جو آدمی جوانی میں گناہ سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ پیار اس کو نصیب ہوتا ہے سب سے زیادہ درجہ اس کا بلند ہوتا ہے کیونکہ بڑھاتے میں تو طاقت نہیں رہتی ضعیف ہو جاتا ہے بندہ کمزور ہو جاتا ہے اس وقت گناہ کرنے کی طاقت بھی نہیں رہتی لیکن جوانی میں ہر طرح کی طاقت ہوتی ہے تو طاقت ہوتے ہوئے قدرت ہوتے ہوئے جو گناہ سے بچتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پیار آتا ہے میرے شباب کا کسم اور دل کے کباب کا اور دل کے کباب کا Taam agar sab sarab ka azam Taam agar sab sarab ka azam Ladeh derya khubab ka azam Ladeh derya khubab ka azam بعض اوقات کنارے تک بھی نہیں آ پاتا کہ پھٹ جاتا تو جوانی کے وقت تھا اس وقت تو بہت معلوم ہوا تھا کتنی طویل زندگی ہے اور کتنا مزاحدہ معلوم ہو رہا تھا لیکن جب جوانی کا وقت گزر گیا تو ایک سراب سا معلوم ہو کہ دھوکا تھا کچھ بھی نہیں تھا معمولی سا ایک بلبلا تھا وہ بل بنا پڑ گیا یہ شیطان بڑے دھوکے میں لاتا ہے کہ کچھ بلا کر لو کچھ مزہ لے لو حرام جوانی میں خاص طور سے بہت تقاضے پیدا کرتا ہے تو تقاضوں کا آنا بالکل برا نہیں تقاضوں کے آنے سے نہیں گبرانا چاہیے لیکن عمل نہیں کرنا ہے بس جو عمل نہیں کرے گا وہ بچا رہے گا تو وہ اللہ کا پیارا ہے اور جو عمل کر ڈالے گا سمجھ لو کہ وہ شیطان کا پیارا ہے بس خود سوچ لے آدمی کہ کس کا پیارا بننا زیادہ فائدہ مند ہے تو جوانی کے جو وقت ہوتا ہے زندگی کا آنے سوچتا ہے کہ جو بہت وقت ہے وہ حضرت اور مارے گھر ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ بالکل بلبلا جیسے ایک کچھ بل بل بھی آج ہم بھی اگر گزشتہ بچپن کی کوئی بات سوچتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے اتنا اس وقت تو محسوس ہوتا تھا وقت ہی نہیں گزر رہا اب ایسا معلوم ہو جائے کچھ بھی نہیں تھا Bye. نمس و شیطان سے بچ سکیں اللہ پاک ہم سب کو نفس و شیطان سے چھڑا کر اپنا خاص بنا لے اپنا مقبول بنا لے یا اللہ اپنا مقبول بنا لے اپنا پیار بنا لے ہم کو ہمارے گھر والوں کو ہمارے اولادوں کو اے اللہ ہمارے خاندان والوں کو سب کو یا اللہ تمام مسلمین مسلمات کو اللہ والا بنا دے یا اللہ کیا اللہ اللہ والا بنا بنانی کیا اللہ ونائت بھی ہم آپ سے بڑھ چڑھ کے مانگتے ہیں کیونکہ آپ سے کم ماننا آپ کی توہین ہے اس لیے اللہ آپ کے کہیں ہونے کے ناطے ہم آپ سے مانگتے ہیں ہمیں اولیاء اور خطے انتہا تا فرمائیے اللہ کی خطے عطا ہیں اللہ سے خطاطا فرمائیے کیا اللہ آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں بس آپ پھر عدم فرما لیں ہمیں اوریا کی خطے انتہا ہم سب کو عطا فرمانے ہمارے بچوں کو بھی عطا فرمانے چھوٹے چھوٹے بچے معصوم بچے بھی اے اللہ ان کے صدقے ہم کو بھی اللہ والا بنا دے ان کو بھی اللہ اعلی بنا دے اے اللہ ہمارے حضرت کی دعاؤں کے صدقے ہمارے حضرت کی ورکا سے اللہ ان سب کو بھی ہم کو بھی ان کو بھی سب کو اے اللہ اللہ والا بنا دے اپنا پیار اور مقبول بنا دے, دے شیطان اور نفس سے اللہ ہماری ان بن کر دے دشمنی کرتے شیطان اور نفس ہمارے دشمن ہیں ہم کو کھینچے لیے جا رہے ہیں لیکن اے اللہ برار ہمیں جذبہ مال دام باشت قدم چلائی نہ باشد بھیجا ہمیں کوئی غم نہیں ہوگا جب آپ ہمیں جز فرما لیں گے اے اپنی قدرتی کام سے اپنے کرم خاص اپنے قوض خاص سے ہم سب کو اللہ دے جز فرما کر اللہ بنا دے اس اللہ تعالیٰ محمد آمین तुम बढ़ो के क्या करो तो कहता मैं सब्जियों में जो न बर्फ के, के गर्मियों में महंगा दूसरे लड़के ऐसी पूछते तो तुम क्या करोगे तो कहता मैं रोगा तो कहते रो के तो कहते मर के भी मैं तुम मर के भी कहा بیوی نے شوہر سے کہا گھر میں بیٹی جوان ہو گئی ہے اور آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے شوہر نے کہا تو کیا کروں میں تو تلاش کر رہا ہوں لیکن کوئی ڈھنگ کا لڑکا ہی نہیں ملتا ہے جو بھی ملتا ہے احمد کامچور اور معمولی شکل صورت کا یو ملتا ہے تو لو اور سنو اگر میرے والد بھی یہ سوچتے تو میں اب تک کواری ہی بیٹھی ہوں ایک افسر نے سپاہی کی بہادری جانچنے کے لیے ایک افسر نے اپنے ایک سپاہی کی بہادری جانچنے کے لیے اچانک اس کے کاندھے پر بندوق رکھ کر فائر کر دیا سپاہی جو کا دو کھڑا رہا افسر نے خوش ہو کر کہا ہم تمہاری بہادری سے خوش ہوئے ہیں اسی خوشی میں لو ہمارا کوٹ انعام میں سپاہی نے کہا مجھے کوٹ کی نہیں پتلون کی ضرورت ہے نے کہا کیونکہ آپ کی کی آواز سے میری پتلون خراب ہو گئی بیوی پورے پندرہ منٹ تک اپنے شوہر پر گرجنے کے بعد بولی میں ایک گھنٹے سے لڑائی ختم کرنا چاہ رہی ہوں مگر تمہاری گونگی بدماشی نے سارے گھر کو جہنم بنا رکھا ایک صاحب کو فون کیا بھائی میرے گھر کے باہر ایک گزار مر گیا کلرک نے جواب دیا بھئی مر گیا تو اب ہم اس کا کیا کر دیکھتے ہیں آپ دفنا دیں وہ صاحب تھوڑی دیر خاموش رہے بولے دفنا تو میں دیتا لیکن میں نے سوچا خاندان والوں کو اطلاع کر دوں لڑکیاں جتنا بھی لڑکوں کے شانہ بشانہ بشانا چلے جتنا بھی مقابلے ہر کام کر لیں لیکن پھر بھی بہرحال کھانے کھانے کے بعد وہ سے ہاتھ پہنچ سکتی لڑکیاں لڑکیاں جتنا بھی لڑکوں کے شانہ پہچانا آ جائیں لیکن پھر بھی کھانا کھا کر وہ پردے سے ہاتھ نہیں دھو سکتی سے ہاتھ نہیں پہنچ لڑکیاں بہت سادہ ہوتی ہیں وہ اس چیز پہ ہی خوش ہو جاتی ہیں وہ اس چیز پہ ہی خوش ہو جاتی ہیں چاول پکے روٹیاں نہیں پکانا پڑھ جاؤں بولو بند یار یہ والا بس بند کر دو بند کرو جتنا ڈرائیور دھماکہ تھوڑی ہوگا وہ کھولو دوسرا والا بھی ہو رہا ہے یہ والا نہ ہو رہا ہے تو نہیں ہونا چاہیے اور اس کا جو پرنٹ ہے وہ یہ دے رہا ہے یعنی یہ ہے اور یہ ہے کاموں صحیح سے تو ان کو ادمی سے بات کروا دیں کاموں کرتا ہوں تو وہ دیکھتی والا تھا پھر بتا دیں کیا پنکھا بھی دے لے گا زیادہ ہو گئے